نفخه ونفخه ألم فرأ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إذيك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدوا الشيطان أن يضلهم بلالا بعيدا المتا کیا آپ نے دیکھا نہیں عید اللہ ان لوگوں کو یا ذمہ جو یہ ظلم کرتے ہیں یہ داغ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ پر نازر کی گئی ہے یعنی انہیں یہ ظلم ہے کہ وہ آپ پر نازر کرتا چیز یعنی پرانے مجید قرقان حویز پر ایمان لے آئے یہ ان کا گمان ہے غمادہ منتقل اور اس پر بھی وہ ایمان لائے ہیں جو آپ کے پہلے یعنی طور پر یوہی دونوں وہ ارادہ کرتے ہیں رو کہ وہ آپس کے فیصلے زیر اللہ کی طرف لے جائیں وہ قدو خالہ کے وہ حکم دیے گئے تھے انہیں حکم دیا گیا تھا یکفروبی کہ وہ تارود کا کفر کریں غیر اللہ کا انکار کریں وہ جڑید شیطان اور شیطان چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے اَن يُبِلَّهُم کہ ان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے بہت دور گمراہ کر کے لے جائے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ سبحانہ ہوا تعلی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی خرما برداری کا حکم دیا اور پھر یہ کہا کہ جب تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں اختیارات پیدا ہو جائے اور وہ دوہری اللہ تب رسول اسے اللہ اور اس کے رسول کی کے طرف لوٹا دو انہیہ آخر اگر تم اللہ اور آخرت والے دل پر ایمان رکھتے ہو یعنی ایمان کا تقارہ یہ ہے کہ آپ کے تنازعات کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے کروائے جائیں یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق تو یہاں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 یا کسی نسرامی عدالت سے وہ اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں حالانکہ اسلام نے ان سب کے انکار کا حکم دیا ہے کہ فیصلے تمہارے سے اللہ تعالیٰ کی عدل کردہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے کسی کی منمانی کے مطابق نہیں یہودیوں کے عیسائیوں کے نظریات ان کے پاس تو اللہ کا تر کردہ دین ہے ہی نہیں انہوں نے تحریف کر کے تغیر و تبدل کر کے سارا بگاڑ کر رکھ دیا ہوا ہے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 کے علاوہ کسی اور دین کسی اور مذہب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو وہ عدالت تعاروس کہراتی ہے دین اسلام کی میں اللہ اشتراک فرماتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں تعاروف کہ وہ اپنے فیصلے تعارو سے کروائیں وہ قد عمر خرو بھی حالانکہ ان کو تو تعاروس کا سفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا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 کے ساتھ کفر کرنے کا کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اب یہ بھاگے بھاگے تاروس کی چھوٹوں میں جا کے بیٹھتے ہیں ان سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں وہ ریز الشیفان بلالم گری دار اور شیصان تو انہیں بہت دور کی گمراہی میں ابتدا کرنا چاہتا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات اہم سمجھنے کی ہے کہ ہماری موجودہ عدالتیں مسلمان ملکوں کی آپ بطور مثال پاکستان کو لگا رہے پاکستان کی موجودہ عدالتیں اب ایک تو شہری عدالتیں بنائی ہیں وہ نہیں ہاں کیا یہ عدالتیں تعبد ہیں ان میں فیصلہ کرنے والے ججز حضرات تعوت ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھی طرح یہ پلنے باندھ لیں اپنے کے تابوت تعوت وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلے کو جو فیصلہ اس نے کتاب و سنت سے ہٹ کے دیا ہے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 شریعت حکم دیتی ہے اس کو ہجم کر دیا جائے سنسار کر دی پاکستان کے قانون میں یہ بات موجود ہے ذانی کی حد سنسار شادی شدہ غانی کی رجم موجود لیکن جج جب فیصلہ سناتا ہے شادی شدہ زانی کو تو سنسار یا رجم کی حد نہیں بتاتا کیوں اس لیے کہ ہمارے ہاں ماحول ایسا پیدا ہو چکا ہے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 جو این جی اوز ہیں اور یہ پنوشا رہمان اور آسما جہانگیر اور یہ جو عجیب و غریب قسم کی عورتیں ہیں یہ ساری پڑ جائے گی اس کو جامع سنسار نہیں ہوگا ہاں یہ جو فیصلہ سنانے والا ہے یہ بیچارا اپنی جان پہ جائے گا اور یہ ایک حقیقت ہے آپ کو عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والا جج وہ زمینی کو سنسار کی حد اس کے قانون میں موجود ہے لیکن وہ نہیں سناتا کیوں اپنی جان بچا گئی خوف ہے اس کو ان لبرل زکام اب اس خوف کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اور میں ایک مسائل روپے وہ جو ہاتھ ہو سکتی ہیں یہ میں نے ایک مثال دی ہے تو اب اگر وہ جج گامی کو قید کی یا قید و مشقت یا جرمانہ یا کوئی بھی اور سزا دے دیتا ہے لیکن اس کو ہر کو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ نہیں سناتا اپنے تحفظ کی فاطر تو ہم اس کو تابوت قرار نہیں دیں گے یہ کا نہیں بنے گا ہمارا جو موجودہ عدالتی نظام ہے اگر اس کو ہم یعنی کہ پاکستانی قانون کو فقہ ہنسی کے ساتھ مقابلہ کریں اس کا موازنہ کریں تو کوئی پانچ سات مسائل ایسے ہیں جو پاکستانی قوانین کے فقہ ہنسی میں نہیں ملے باقی جتنے بھی فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں سارے سکھا ہنسی کے این مطابق ہوتے ہیں یہ جو عدالتوں کو تعرف کہنے والے لوگ ہیں ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہی فیصلہ آپ کا مفتی صاحب اپنی مسند سے گیس کے خطرے کی صورت میں تحریر کرے تو وہ مجھ اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور اگر وہی فیصلہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا جج سنابے تو وہ سابت ہو گیا یہ کہاں کا احساس ہے اگر مسند ارشاد سے بیٹھنے والے کو اشتہاد کے نام پر آپ سہولت دیتے ہیں تو پزا کی کرسی پر بیٹھنے والے کو سہولت کیوں نہیں دیتے وہ بھی تو مسلمان ہے اس چیز کا اخبار یہ کئی ایک ایسے معاملات اب آپ دیکھیے طرح شوکت صدیقی کا جو معاملہ ہے یہ فینسی وغیرہ کے خلاف اس نے بڑا زبردست ایکشن لکھا اپنے طور پر اور لیکن اب وہ جو تھے اس کو انوشہ رحمان نے بگا دیا ہوا ہے وہ جو لگے ہوئے تھے اس کا کھانا نباب فیس بک وغیرہ سے اپلوڈ کرنے کے لیے وہ سارے نکل گئے اب وہ بیچارہ بھی تک بھگت رہا ہے اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے پھنسا ہوا انہوں نے فیصلہ یعنی کہ یہ ایسا ایک پیچیدہ قسم کا نظام ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہے کہ اس میں آپ صرف اس وجہ سے حکومتوں کو یا عدالتوں کو تعاون قرار لے دے دیں کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اس کو وجہ تو دیکھو وجہ کیا ہے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 کہ ٹھیک ہے شریعت کا یقین ہماری بھی میری کوتا ہے رہنے سہنے کی انداز سے لے کر خوشی ہی کی طور طریقوں تک آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی اس سے منع کیا لیکن میری کوتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا کیسے ہیں آپ اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان اپنے گھر اپنے کمبے قبیلے کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں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 یہ لوگوں کے معاملات کی نسبت عقائد زیادہ اہم ہیں معاملات کی نسبت عبادات اور عقائد وہ زیادہ اہم ہیں معاملات میں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والا ہر بندہ یہ اگر تعارف ہے تو عقائد اور عبادات میں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والے فوکا ہائے کرام ان کا کیا بنے گا وہ تو زیادہ اہم چیز میں خلاف شریعت فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے الرحمان رحمان عرش پر مستوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نول سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے کیسی ہے اوپر اشارہ کر کے کہ آسمان میں ہے اور مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ کہاں ہر جگہ ہے جو صرف مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ کہاں ہے جو جواب آتا ہے جی اللہ کہیں بھی نہیں لفظ بولتے ہیں لا مکان لا مکان کا مانا کہیں بھی نہیں اللہ لا مکان ہے لا مکان جس کا کوئی تکانا نہ ہو کوئی مکان نہ ہو مطلب کتنے بھی نہیں لفظ لا مکان اس لیے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے لا مکان کا مانا کہیں بھی نہیں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 شریعت کے برابر یا شریعت سے افضل و بہتر قرار دیں اور جب اپنی کمی کو ساری سمجھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ ٹھیک ہے شریعت کا یہ حکم ہے لیکن میری مجبوری ہے اور فلاں اور فلاں تو یہ ساشن قرار پائے گا اور جب کسی سے انتقام لینے کے لیے وہ خلاف شرح فیصلہ کرے گا تو پھر وہ غالب کہنا ہے شریت نے یہ تین نقل بولنے اولا کا حمل کافر ہوں اولا کا حمل قافق ہوں اولا کا حمل ضارئی اس کا سفارا کہ یہ تین الگ الگ کہر ذریع کافر فاطف غالیں تو اس لیے حکومتوں اور عدالتوں کو جو لوگ تعوت کہتے ہیں وہ بیچارے عقل سے ہارے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کہہ کیسے ہیں اور پھر تازکی عدالتیں اور چھنا خلا عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور شمدا بادی اور لوگوں کو متوقع کرنا خود کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان سے کروانے ہی دیتے دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے اس کا فیصلہ کر نہیں سکتے کون کرے گا فیصلہ عدالت نہیں کرنا عدالت کے پاس سنتا ہے ایک آدمی دوسرے کی جاہیر پر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کیسے فیصلہ ہوگا بغیر سلتے کہ کوئی فیصلہ نہیں سنتے والوں کو سننے کا ووٹ بنا دیا ہے اب نتیجہ کیا نکلے گا بیٹھے تو ان سے فیصلہ کروانے کا حکم ہے جو فیصلہ کر سکتے ہیں ہاں وہ مسلمان ہیں اپنی کمی کوتا کو تسلیم کرتے ہیں سارے ہی فیصلے وہ خلاف شریعت نہیں کرتے ہیں. اب کچھ ایسی امور ہیں جو شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں وہ بھی فکانتی کے مطابق ہوتے ہیں اب چور کا ہاتھ کاٹ دو شریعت کیا تھی ہے؟ انتی کہتی ہے فکانسی کہتی ہے مسجد سے چوری کرنے والا چور نہیں جہاں سے دکاندار مسلم اس نے دھاڑ ہوا ہے وہاں سے چوری کرنے والا چور نہیں بچے کو کوئی اگوا کر لے مردہ فروش وہ چور نہیں اس میں چوری کی یاد نہیں لگے گی ایسا پیچھے رہ گیا گیا کوئی زیبر چورا لے وہ چور نہیں ایک آدمی ہے اس نے چوری کا پروگرام بنایا تین چار بندے ساتھ بلایا ایک نے تالا توڑ دیا تالا توڑ کے چلا گیا دوسرا اندر داخل ہوا اس نے مار نکال کے بہر رکھ دیا اور تیسرا آیا وہ اٹھا کے لے گیا پھر تینوں میں سے کوئی بھی چور نہیں کسی پر حاضری لگے گی کسی کا حاضری کاٹا جائے گا اب بتاؤ اور دنیا میں چوری کیسی ہوتی ہے پیچھے رہ کیا گیا حفاظت میں پڑا ہوا سامان اٹھانا اس کو چوری نہیں مانتے اس پر ہاضری لگو اب روڈ پہ تو رکھ کے کوئی نہیں جاتا اپنا سامان کسی نہ کسی طرح کی حفاظت نہیں ہوتا ہے تو بہرحال یہ خود فیصلہ کیے ہو ہیں اپنا پتا کریں اور اس کے عدالتوں کے اور حکومتوں کے گلے پڑ جاتے ہیں تاغ تا کی رات لگانے کے بل ہم گالا لگ بڑی دام شیطان چاہتا ہے تو ان کو دور کی گمراہ میں مبتلا کر دیں بس کی تفصیل وہ آگے انشاءاللہ جب ہم ان آیات پہ پہنچے گئے ملب لکھن ضرور اللہ تو وہاں پہ ان کریں گے وَإِذَا إِلَى مَا عَنزَرَ اللَّهُ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے رسول کی طرف آؤ منافقین کا خدوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین آپ سے دور ہٹ جاتے ہیں رک جاتے ہیں ساتھ ساتھ منہ موڑ دیتے ہیں یعنی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اوٹ کے پاس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 ہمارا مقصود اصل میں اصلاح کرنا تھا وہ سب سفائی کرانی سی اس لیے کہ مصیبت پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے اپنے احمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا سننا چاہ او کہا پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں یہ علیفون نب اللہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں ان ارد نہ اللہ توفیقہ ہم نے تو بھلائی اور واقف کا ہی ارادہ کیا ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی درست کام ہو گیا کوئی مواقف اولائک ہوا یعلم اللہ ما فی بہن یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے فعض ہوں آپ ان سے اعراض کریں وہ ادر نصیحت کریں وہ کلفی ان خولم بلیگا اور ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات کرے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطلاع کی جائے ولّہ رسول اور بے جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا پھر وہ آپ کے پاس آتے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 اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ انہیں بھی چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کرتے اور پھر اگر ان سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی تو نبی علیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور آپ سے بھی درخواست کرتے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ان کی خطاوں سنا کو معاف کر دیتا لیکن یہ اپنی ہٹ دردی اور جم پر اڑے ہوئے ہیں جو کرتے ہیں اسی کو درست کرتے ہیں اور مانتے ہیں یہ واضح منافقین کی حالت ہے